میرے بھائیوں اس زمانے میں یہ کافر بادشاہ اسیر ہوا کرتے تھے گرفتار ہوا کرتے تھے اس لیے کہ ہمارے مسلمان مجاہدین تھے ہمارے مسلمان بادشاہ جہاد کیا کرتے تھے اور ان کافروں سے جزیہ لیا کرتے تھے اس جنگ میں شاہ روم بذات خود اسیر ہوا اور ایک مدت بعد اسے اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ سلجوقی سلطان کو جزیہ ادا کرے گا سالانہ اور یہ بات اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ روم کے بہت زیادہ علاقوں نے مسلم ریاست یعنی سلجوقی سلطنت کے سامنے سر جھکا دیا تھا عظیم سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد کئی سلجوقی ریاستیں سامنے آئیں جن میں سے روم کے سلجوقیوں کو بڑی شہرت حاصل ہے اور یہی وہ سلجوقی ریاست ہے جو مشہور زمانہ ارتغل کے زمانے میں موجود تھی اور سلطان علاؤ الدین کے قباط اس سلطنت کے بادشاہوں میں سے تھے جن کی وفات یا شہادت کے بعد یہ سلجوقی سلطنت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور منگولیوں نے مکمل طور پر اس پر کنٹرول حاصل کر لیا پھر اس کے بعد عثمانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی اور یہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی سلجوقیوں کی حکومت ایشیا کوچک میں تھی اور ان کی حکومت کی حدود مغرب میں یورپ میں بہت آگے تک جا چکی تھی حتی کہ رومانیہ کی حکومت ان کے سامنے بے بس تھی آٹھویں صدی ہجری یعنی چودہویں صدی عیسوی میں روم کے سلجوقیوں کی جگہ عثمانیوں نے لے لی اور قسطنیہ کی فتح کی کوششیں ایک بار پھر شروع ہو گئی اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب باعز جنہیں یلدرم یعنی آندھی اور طوفان کہا جاتا تھا انہوں نے فتح کی کوشش کی اور 796 ہجری بتاق تیرہ عیسوی میں بڑی شدت سے قسمتنیا کا محاصرہ کیا گیا سلطان بایزید یلدرم نے شہر کا محاصرہ اتنی شدت سے کیا کہ بے بادشاہ سے مذاکرات کے دوران یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور مذاکرات کو طول دے کر اسلامی فوجوں کو قسطنطینیا سے پیچھے دکھیلنے کے لیے یورپ سے مدد طلب کرتا رہا قریب تھا کہ باعزیت کے ہاتھ پر قسطنطینیا فتح ہو جاتا لیکن اسی اسنا میں خبر پہنچی کہ منگولیوں نے تیمور لنگ کی قیادت میں عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان علاقوں میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے سلطان با کو مجبوراً محاصرہ اٹھانا پڑا اور اپنی فوجوں کو لے کر منگولوں سے جنگ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا منگولوں کے خلاف فوج میں بھی سلطان بایزیز نے خود قیادت کی اور انقرہ کے مقام پر دونوں مسلم فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی اس لیے کہ اس وقت یہ منگولی مسلمان ہو چکے تھے لیکن آپس کی چپکلشوں اور اختلافات کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے بالاخر با کی فوجوں کو شکست ہوئی سلطان باعزیز تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور قید کی حالت میں چودہ سو دو کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے نتیجت دولت عثمانیہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی اور فتح خدمت کی سوچ کچھ وقت کے لیے مدھم پڑ گئی اب جیسے ہی عثمانی سلطنت کو دوبارہ سے استحکام نصیب ہوا حالات درست ہوئے تو روح جہاد دوبارہ سے آ گئی اور سلطان مراد ثانی نے اپنے دور حکومت میں قسطینیا کی فتح کے لیے پھر سے کوششیں شروع کر دیں عثمانیوں نے ان کے دور میں کئی بار قسطینیا کا محاصرہ کیا ان کوششوں کے عرصے میں بیزنطینی بادشاہ عثمانیوں کے صفوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے اور بیرونی طاقتوں کو سلطان کے خلاف مدد دینے کی کوششوں میں مصروف رہا اور اس طرح نصرانی بادشاہ سلطان کو اپنے مقصد سے جس پر وہ بہت آ... یعنی حریث تھے غافل رکھنے میں کامیاب رہا عثمانی اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکے